تین ربیع و ثانی شریف کا مدنی مذاکرہ اپنے کمال کو پہنچا اور الحمد اس وقت مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہیں حسب معمول قبل دعمت دامت برکاتہم العالیہ اور دارالافاحل سنت کے مفتی حسان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک مدنی پھولوں پر مدنی مہک کے طور پر انشاءاللہ اللہ ہم ان بزرگوں کے ملفوظات سماعت فرمائیں گے قبلہ آج اللہ کی رحمت سے دیگر مدنی مذاکروں کی طرح اپنی مثال آپ تھا اور مختلف موضوعات پر جو شرعی بھی تھے تنظیمی بھی تھے بالخصوص معاشرتی موضوعات پر اور سلگتے ہوئے موضوعات پر سرکار میرت دعمت سنت رکات کناریہ نے بڑے پیارے مدری پھول عطا فرمائے عمومی طور پر ڈائجسٹوں میں مختلف چینلوں پر مختلف ترکیبات میں کچھ لوگوں کا رجحان ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے ایسٹرون کی طرف فلقیات کی طرف ستاروں کے علم کی طرف ماہ نجون، ماہر ماہر نجوم کی طرف آمد و رفت کا سلسلہ ہوتا ہے اپنی تقدیر کا معاملہ اپنے مستقبل کا معاملہ امتحان میں پاس ہونے کا معاملہ شادی کا معاملہ کامیاب زندگی گزارنے کا معاملہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے دنیا کی ایک مطلب ایک تعداد ہے کہ جن کا ذہن اس طرف جاتا ہے اور پھر بدقسمتی سے مسلمانوں کی بھی ایک تعداد ہے کہ جو ان چیزوں کی طرف مائی ہوتی ہے پھر اس پر بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا طبقہ بھی اس ترکیب کو اختیار کرتا ہے اور لوگوں کا رجحان اس کی طرف بڑھاتا ہے اور میر اللہ سنت دعمت برکات العالیہ نے جو آج مدنی پھول عطا فرمائے وہ ماشاءاللہ اللہ انتہائی جاندار و شاندار اور بہترین تھے میں چاہوں گا کہ اس پر آپ مزید اگر ہماری رہنمائی کے مدنی پھول عطا فرمائے تو الحمد للہ رب المینس یہ پہلا ہی سوال تھا جو مدنی مذاکرے میں میرے سننے سے کیا گیا اور اس میں امیر سر نے بڑے واضح الفاظوں میں اس کا حکم شریعت بھی بیان کیا کہ یہ شرن یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں جو آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا آپ کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کا دن کیسا رہے گا اور پھر اس کو یہ مختلف جو اسٹارس ہوتے ہیں بروج ہوتے ہیں اس کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں اور پھر اس طرح ان کے نیوز پیپر اور اس طرح کے ان کے ویکلی اور منتھلی میگزین وغیرہ بھی ان کے بکتے ہیں ان اس انداز پر تو اس کو فرما دیا کہ یہ نہیں ہے وہ ایک مطلب کہ بے نمازی بیٹھا تمہیں سارے مسئلے بتا رہا ہے اور کوئی طوطا نکال کر تمہیں اپنے مسئلے بتا رہا ہے فال نکال کر اور یوں مطلب کہ ایک بے بنیاد سی باتیں ہیں اور ایک میں تو اس کو کہتا ایک ایک اا اا اا اا عقیدگی کی جو کمزوری ہے اعتقاد کی جو کمزوری ہے اچھا حیرت کی بات ہے سب یہ کہ پہلے تو ایک تھا نا کہ یہ سادہ انداز ہوا کرتا تھا سڑکوں پر بیٹھتے تھے یہ وہ کمپیوٹر پر وہ کمپیوٹرائز کے اندر گلیمرائز ہو گیا ہے اور وہ پراپر ایسے پروفیسر اور ایسے پروفیشنل بن کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ پراپر ان کے ٹوکن بڑھتے ہیں نمبر بڑھتے ہیں ترکیب بنتی ہے اس کی بنی جمع ہوتی ہے اس کے بعد اگلے مرائیل کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے یہاں تک کہ صرف کنسلٹیشن ہی نہیں ہے کہ صرف آپ کو بتا دیا کہ آپ کے ساتھ یوں یوں ہو یوں, یوں ہوا بلکہ اگر آپ کے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہیں تو ان کا حل, حل, حل کرنے کے طریقے بھی آپ کو سکھائے اور بتایا جا رہے ہیں پریکٹیکلی بھی بہت ساری چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں عجیب سی چیز ہے نا اصل بھائی کہ اس ہفتے آپ کا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں اچھا اگلے ہفتے پڑھیں گے نا تو جولائی والے کا بھی یہی ہوگا جون والے کا بھی یہی ہوگا منگل والے کا بھی یہی ہوگا سب کا تقریباً یہی ہوتا ہے انیس بیس کے فصل لیکن اب اس, یہ نا یہ سیم اسٹوری لکھتے ہیں مگر وہ ہے نا وہ, وہ مرتا نہ مرت... کیا کرتا کیا ہے مرتا کیا نہ کرتا تو یہ اس طرح کی چیزیں یہ آ ہوتی ہیں لیکن یہ کہ اس کا ایک شرح حکم یہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے بچیں اب ظاہر یہ بھی ایک بڑا واضح مسئلہ تھا جو مدنی مذاکرے میں سب سے پہلے یہ سوال ہوا یعنی جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا اب اس میں جنہوں نے اس میں شرکت کی ہوگی ابتدا سے تو انشاءاللہ اس کو ان کو یہ فوائد بھی حاصل ہوئے ہوں گے اور ہمر اس کے جوابات سے مستفید ہوئے ہوں گے البتہ یہ ہے اب دنیا میں یہ مدنی گلدستہ پہنچے اور عام آدمی جن کے گھروں میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور وہ جب پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھیں کہ یہ ناجائز ہے اس پر آدمی اعتقاد نہ رکھے مفتی صاحب جی ہاں اوکے اس میں مختلف صورتیں صرف ناجائز نہیں ہیں بلکہ اس میں امام اہل سنت رحمتہ اللہ کی طرح نے چار صورتیں بیان کی ہیں کہ یہ جوٹشیوں کے پاس جا کے کاہینوں کے پاس جا کے اس طرح کی چیزیں معلوم کرتے ہیں تو اس میں فرمایا کہ اگر یہ بطور اعتقاد ہے کہ یہ جو بتائے اس پر یقین لگتا ہے کہ یہی حق ہے اعتقاد رکھتا ہے تو فرمایا کہ یہ تو کفر ہے اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو اس طرح جاتا ہے کاہینوں کے پاس تو اس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, کے اوپر نازل کردہ کا انکار کیا oh, oh, oh. یہ اسی صورت کے اوپر ہے جب کہ اس کے اعتقاد کا حقیقت کا ایسا یقین رکھتا ہے وہ میں آپ کنٹینیو کریں مجھے کہا کہ ناظرین کو یہ بھی پیغام دے جائے کہ اس سلسلے میں آپ کی کالز بھی لیتے ہیں تو آپ جو سنتے ہی آپ مدی مذاکر میں دیکھا ہو تو اس میں جو آپ کالز کرنا چاہیں آپ بات کرنا چاہیں سوال کرنا چاہیں تو آپ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی گفتگو سے پہلے ایک اس عمل کو کہ آپ نے یہ میں چاہوں گا کہ ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو شغل کے طور پر بھی اس کو باقاعدہ لیتی ہے جی وہ دوسری صورت ہے یعنی اگر وہ اعتقاد نہیں رکھتا اس کی حقیقت کا یقین کا لیکن جاتا اعلی سرماتے میل و رغبت کے ساتھ یعنی خوشدری کے ساتھ جاتا ہے بڑی وہ مزہ آتا ہے اس کو کہ چلو یہ بتائے گا جو باتیں بتائے گا اس کو یقین تو نہیں رکھ رہا کہ ایسا ہی ہوگا لیکن ایک اس کی رغبت ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, اس سنتا اس ہے وہ جی سنتا ہے توجہ کے ساتھ اور اس کو اس چیز کی رغبت رہتی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہے اور کے بارے میں ہی فرمایا گیا کہ اس کے چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی او اور تیسری صورت یہ بیان کی کہ نہ میل و رغبت ہے ویسے ہی جو ہے وہ استحزا کے لیے مزاح وغیرہ کے لیے جاتے رہتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو حماقت اور مکرو فرمایا ہے اور چوتھی صورت یہ بیان کی کہ واقعی کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس کو عجز کرنے پر قادر ہے اور وہ ایک اچھی نیت کے ساتھ وہاں جا رہا ہے کہ چلو لوگوں کے سامنے ایک میں حقیقت کو واضح کروں گا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہوا کرتے ان کو عاجز کرنا مقصود ہے اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی اور ہر ایک کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن واقعی کو ایسا ایسا علم رکھتا ہے اور ایسی اس کی کوالٹی ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں فرمائے کہ اس کا جانا حرج نہیں ہے لیکن ہم دیکھ لیں کہ ایسے کتنے ہوتے ہیں شاد و نادر سے ہوگا کہ جو اس نیت سے جائے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر واقعی ایسی صورت ہو کیونکہ جائے گا تو وہ اس کو اپنے جال کے اندر اب آپ نے یہ جو, جو چوتھی صورت بیان کی ہے موتی صاحب مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو سن رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ تو میں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں یعنی میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میں مجھے اتنا اتقاد ہے یا میں اتنا مطلب پاورفل ہوں اور مجھے اعتماد ہے کانفیڈینس ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس کو اپنے طور پر سوچ کر فیصلہ کرنے کے بجائے اس کو اپنی کیفیت کو کسی مفتی کے آگے بیان کر کے شہر اجازت لینی چاہیے بالکل لازمی ہے سر میں نے اسی لیے یہ اتنی تفصیل بیان کیا حالانکہ ملو سنت نے تو ایک متلق بات بیان کی ہے لیکن چونکہ ہمارا زمانہ ہی ایسا ہے کہ جس میں ہر شخص ایک طرح سے مفتی ہے ایک طرح سے مناظر ہے ایک طرح کا جو ہے وہ وہی موقع کے وہی متحق ہے اسی کے سارے مرتبے ہیں وہ ہر ایک اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اس طریقے سے کسی کے پاس جا کے اس طرح کا مباصہ کروں کیا حاجت اس طرح کی بات کرنے کی تو ہر ایک کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ اس مرتبہ کا ہے یا نہیں ہے اور واقعی کسی عالم دین کے پاس جا کے پہلے اسے معلوم کر لینا چاہیے کہ میں ایسا کر سکوں گا بھی نہیں کر سکوں گا تو آپ ان کے پاس جائیں نا جیسے کہ ابھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ایک پیشہ بن چکا ہے جس میں باقاعدہ پیسے جمع کیے جاتے ہیں وقت لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اتنے سارے معاملات ہوتے ہیں تو اگر ایسے لوگوں کے پاس جایا ہی نہیں جائے گا تو پھر جب وہ بھوکے مریں گے تو کچھ اور کام کریں گے لیکن خود ہم ان کی روزی کا بندوبست کرتے رہتے ہیں تو نتیجہ ہی یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کی جو اس طرح کا جو پیشہ ہوتا ہے وہ پھلتا پھولتا ہے امیر سنت ہے جو وہ پچھلے ہفتے کا جو تھا نا بیٹے کو نصیحت اس کو مطلب میں نے اس کے ایک پیج پر اس طرح کی ایک چیز پڑھی تھی آئی تھنک پیج نمبر فورٹی فور تھا آئی تھنک میں وہی نکال رہا ہوں پیج فورٹی فور جو جہالت مبنی جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ سبھی انہوں نے فرمایا مفتی صاحب نے کہ وہ مطلب کہ نہیں مانتے ایک چیز کو وہ سمجھتے کہ ہم لوگ کر لیتے ہیں اور وہ کانفیڈینس اس طرح مطلب کہ ان کا وہ ہوتا ہے تو ان کے لیے مطلب میں ایک عبارت ابھی مرے ذہن میں آئی کہ کل رات کو شاید میں نے اس کو یہ میں نے عبارت پڑھی تھی آلہ حضرت نے دجال کے حوالے سے لکھا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ بعض لوگ دجال کو صرف دیکھنے کے لیے جائیں گے اس پر اعتقاد کا ان کا ارادہ نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں صرف دیکھنے کے لئے جائیں گے لیکن اس کے شوبدوں کو دیکھ کر اس کے جال کے اندر آ کے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے ایک ہے کہ حقیقت سے نہ آشنا یہ احمد گمان کرتا ہے جو بات میں نہ سمجھ سکا ہر بڑا عالم اس کے سمجھنے سے خاصر ہے ہاں بات سمجھ رہے ایک آدمی ہوتا ہے یار میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ عالم بھی سمجھ میں کیسے آ جائے گی تو یہ بات جو کیسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب کہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اکلے کولیں اور یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی گی البتہ اس کو میں شارٹ کرتا ہوں اور امید سنت نے سوالے سے بڑے واضح لفظوں میں اس کے حکم نے شعیت بیان کیا ماشاء مفتی صاحب نے بھی مزید اس پر مدنی پھول اتا فرمائے آل حضرت بھی جگر شگاف جو ارشادات ہیں وہ بیان کیے جو اس طرح جاتے ہیں کرتے ہیں اور یہ میگزین وغیرہ اس طرح دیکھتے ہیں اب آج سے یہ ذہن بنائے ہے کہ یہ جس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا یہ دیکھنی نہیں ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اس سے ایمان بھی مضبوط ہوگا ایمان کامل ہوگا اور اللہ نے چاہا تو اس سے اچھی نہیں ہے تو سے ترک کریں گے تو ثواب بھی ملے گا جی کال دیں سلام تاری کلکتہ ہند سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا یہ سلسلہ بھی ہوا ہو رہا الحمدللہ فائد لٹا رہا اور اس میں خاص طور سے یہ بات بہت متاثر کن ہے جو آج ایران مفتی صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس چیز سے محفوظ رکھے اور الحمد دعوت اسلامی کا ایک شعبہ بھی ہے جس سے مدنی چنل کے ناظرین اس شعبے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مجلس سے مکتوبات وغیرہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہ اضافہ ہوا اللہ تعالیٰ آپ شاد و آباد رکھے السلام علیکم اللہ واقعی روحانی علاج کے لیے مکتوبات و تابیزات کا بستہ یہ اپنی مثال اور یہ سبھی جگہ فری آف کوسٹ ہمارا روحانی علاج کرتا ہے اب یہ فٹ پاتھ پر بیٹھا آدمی یہ پہلے ہی اتھیلی دیکھتا ہے پھر, پھر آپ کو بتاتا ہے اس کو تو اپنی اتھیلی دیکھے بولتے کہ تیری زندگی کے فٹ پاتھ پہ نکلے گی تو اسی طوطے کے ساتھ کھیلتا رہے گا طوطا تو کر کے آئے گا نا توتا چلا جائے گا یہ یہ بھی اس کو نہیں بولنے کا ہے کہ اس کو اپنی انگلی دیکھنے کا بھی یہ تو کوئی ہے ہی نہیں ایک چیز کا تو مطلب کہ وہ شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے تو جانے پوچھنے فال نکالنے اور اس طرح کے مطلب اعتقاتی کمزوری پیدا کرنے کی صدا کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے تو یہ تو پہلا امیل سنت کا ایک ماشاء اللہ مدنی پھول تھا اور میں یہ ضرور ارض کروں گا کہ یہ جو دوسرا جو مفتی صاحب امل سونت نے آج موضوع لیا کہ اپنے غس پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اشاک ہیں عاشقان غوث اعظم وہ اس ماہ میں بکثرت اس وقت بغداد شریف کا سفر اختیار کر رہے ہیں اور اس میں اطلاعات یہ ملی ہے کہ ایک تعداد خواتین کی بھی جا رہی ہیں تو آپ نے فرمایا جو میری مدنی بیٹی ہے جو میری مدنی بیٹی ہے تو وہ تو نہیں جا گی وہ مزارات پر بھی نہیں جائے گی یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے اور اس پر بڑی خبصورت وضاحت کی امیر علیہ سنت رہیں کہ صرف آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کے مزار فائض الانوار کی حاضری قریب واجب ہے اس کے علاوہ کسی بھی مزار شریف پر جانے کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ بقرعید پاک پر بھی جو مزارات ہیں وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے منع کیا گیا ہے تو اس پر پھر بہت ساری چیزیں آئی جو مزارات اور اڑتے جاتی ہیں اور بے پردگیاں کرتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو پھر اہل سنت کے اور ان عاشقہ نے رسول کے اور عاشقان اولیاء کرام کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ ہے تو آج بہت بڑی ذمہ داری کہ میں امیر سنت کے ایک انداز دے کر آتا ہے کہ جی ایک آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اور واقعی مسئلے کو لیڈ کر رہے ہیں امیر اہل سنت ہیں تو آپ نے جیسے ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ فرمایا کہ ہم مطلب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا جو اس طرح مزاروں پر خرافات اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور عورتیں مرتیں مطلب الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں تو اس کی شرح اجازت نہیں ہے اور یہ نہیں جا سکتی اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اسے مدنی گلدستہ بنا کر اس کو چلایا جائے اور بغداد شریف کے حوالے سے بھی بہت پیارے مدنی پل دیے کہ نہ جایا جائے, جائے تو میں اسلامی بھائیوں سے بھی مدنی التیجہ کروں گا اور ان اسلامی بہنوں سے میں التجا کروں گا کہ جو حکم شریعت امبیل سنت نے بیان کیا اور جو احتیاط امبیل سنت نے بیان کی ہیں اس کو عملی جامع پہنایا جائے کیا کہتے ہیں مفتی صاحب آج اس موضوع پر امبیل سنت نے ایک بار پھر بیان کیا ایسے پہلے بھی بیان فرمایا بالکل اصل میں جو مسلک اہل سنت ہے وہ اعتدال کا مسلک ہے یعنی ہمارے ہاں افراد و تفریح نہیں ہے کہ ان بنیاد پر جیسا کہ ابیلسمت نے آگے اس بات کو واضح بھی کیا کہ مردوں کا جانا بہت اچھی بات ہے ان کی برکات ان کو نصیب ہوتی ہیں یہ اچھا کام ہے تو اب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات کو لیتے ہیں کہ یہ خرافات ہو رہی ہیں تو فلاں چیز ہو رہی ہے فلاں چیز ہو رہی ہے تو بجائے ان چیزوں کا علاج کرنے کے ان چیزوں کا سدے باب کرنے کے نفس شے کو منا کر دے یہاں یہ وہ لوگ ہیں جو ناک کاٹتے ہیں پر اعتقاد آس رکھتے ہیں مکھھی तक... ہی نہیں اڑاتے نہ ناک ہوگا نہ مکھھی بیٹھے گی ان کا یہ اثر ہوتا ہوگا نا لیکن اہل سنت کا جو مسئلہ ہے وہ معتدل ہے کہ ہم جو اصل چیز ہے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں کہ مزارات پہ جانا جائز وہاں جا کے اپنی حاجت طلب کرنا جائز وہاں فاتحہ پڑھنا جائز ان کی برکتیں حاصل کرنا بالکل جائز یہ بالکل آدی سے طیبہ سے اور دیگر بزرگوں کے اقوال سے بالکل ثابت ہے لیکن جو چیز اس میں زائد ہوئی تو وہ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ الحمدللہ جو علماء اہل سنت بالخصوص امیر علیہ سنت تو براہ راست مدرین چینل پر کتنی مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے خیال میں بھی نہیں آتی کہ جو اس طرح کی چیزوں کے انکار کر رہے ہوتے ہیں تو امیر علیہ سنت تو اس بارے میں کتنی مرتبہ بتاتے ہیں جیسے کہ, کہ وہاں کوئی ملنگ بیٹھا ہوگا یہ جی آ گیا تو پھولا گیا تو فولہ گیا تو اسی ملنگ نے پھر جو ہے وہ, وہ معاملہ کرنا ہے کہ بعد میں وہ ساتھی بھاگ جانا ہے تو یہ چیزیں اتنا سمجھانا اتنی خرافات کو دور کرنا حقیقت جو مسلح امت ہوتا ہے امت کی خیر کرنے والا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نہ یہ کہ آپ اصل اعتقاد کو ہی جڑ سے اکھڑ کے پھینک دیں یہ تو بالکل غلط چیز ہو جائے گی تو جو برائیاں آئیں ہیں آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں نہ کہ اصل چیز سے منا کریں کال چلائیں اگیتار عرص کر رہا ہوں ہند سے ماشاءاللہ اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یہ سلسلے کا نام ہی ایسا ہے کہ مدنی مذاکرے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے واقعی مدنی مذاکرہ اتنا پیارا ہے کہ اس مدنی مذاکرے کو سمجھانے کے لیے گویا کہ یہ ایک مدنی مہک ہے دعمت برکات ملالیہ کی بادگاہ میں میری عرض یہ ہے کہ حضور میر رسم دامد برکات ملالیہ کے یہ مدنی مذاکرے کیا ربی غوث کے بعد بھی لائف جاری رہیں گے کنٹینیو یا کب تک ہوں گے اس کے بارے میں معلومات فرما دی ہے آپ پہلے تو آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور بڑی رات تک بھی ہے پھر اب بڑی رات کو چونکہ جمعہ ہے اس لیے پھر ہفتے معمول کے مطابق ہفتہ وار مدری مذاکرہ وہ بھی ہے پھر ایک تھرٹی دسمبر کو جو مدری مذاکرہ ہونا ہے اب تک کا تو یہ جدول بنا ہوا ہے اس کے بعد پھر ہفتہ وار مدنی مذاکرہ تو ہو ہی رہا ہے لیکن کنٹینیو مدنی مذاکرے کا اس کے بعد کوئی پروپر اس وقت اسکیڈول ہے نہیں لیکن یہ کہ مدنی مذاکرے کے مدنی پھول اور مدری مذاکرے جو آفیئر ہوتے ہیں ہمارے وہ خصوصی مدی مذاکرے وہ دکھائے جاتے ہیں مدنی چینل پر تو وہ چونکہ آنر نہیں ہوئے ہوئے ہوتے ان کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اور ایڈیٹنگ ہونے کے بعد وہ پھر مدنی مذاکرے ہمارے ہفتے میں چند مرتبہ دکھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی مدنی چینل پر الحمد اللہ میل سنت کے بندی پھول اور دیگر سلسلے آتے ہیں تو دیکھتے رہیں کیونکہ امیر سنت نے پھر وہ یہ سلسلے اس کے علاوہ دے اتنی بڑی تحریک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑی تحریک کے بانی کے پاس ذمہ داریاں بھی کتنی ہوں گی کال لے لیں بارے میں کہ ابھی مدنی مذاکرے میں باپا نے کچھ یوں فرمایا ہے کہ جو دعوت اسلامی والی یا اسلامی بہن مزاد پہ جاتی ہے تو وہ دعوت اسلامی والی نہیں اور میرا اس پر سے ہاتھ نہیں میری مدنی بیٹی نہیں تو اس پہ تھوڑی وزاد فرما دیجیے کیونکہ ہمارے بھی رشتے دار جا رہے ہیں نا تو ان کے گھر والوں نے کچھ اس طریقے سے سن کے ان کو پیغام دیا تو مجھ سے کنفرم کر رہے ہیں کہ کیا باپا نے اسی طریقے سے کہا ہے تاکہ پھر وہ نہ جائے نا وہ جن کا بھی نیت بن رہی ہے کہ اگر باپا نے کچھ जगह फरमाया है तो वो बीच ना या जाने का सफर कैंसिल कर देना देखिये मिन यह जुमले नहीं है जो आप फरमा रहे अमीर सुन्नत ने बाकायदा यह कहा है कि ना जाए ना जाने का तो बिल्कुल फरमाया है कि जो मैंने आपने यहां तक फरमाया मेरी मदनी बेटी होगी वो कैसे जाएगी और अगर फिर भी वो जाएगी तो क्या मैं मदनी बेटी कहने का लौट वापस ले लू اس طرح کا ارشاد فرما یعنی یہ ایک سمجھے کہ ایک بڑی وہ اس کو ہم تحدید کہتے ہیں اور ایک زجر بھی اس کو کہتے ہیں اور بڑی مطلب کہ تمبی بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ تمبی ہے کہ مطلب کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری مدنی بیٹی ہو دعوت اسلامی والی ہو اور وہ مطلب کہ یہ شریعت جس چیز کی اجازت نہیں دیتی اور میں بھی منع کر رہا ہوں تو پھر بھی وہ جا رہی ہے تو اگر ایسا کچھ آپ کو پتا چلا ہے قبل سنت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ یہ وہاں جائیں مزارات پر یا بغداد شریف تو بغداد شریف پاک رحمتہ اللہ تعالیٰ کا مزار ہے بکر یاد رہے کہ یہ جسے یہ غلط سے بھی نہ ہو جائے کہ مزار پر جانے کا منع ہے باقاعدہ یہ جملے دو تین دفعہ ریپیٹ کیے کہ مرد جائیں جانے میں بڑی برکت ہے اس کا بڑا فیضان ہے مگر عورتوں کو مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ سوال اس میں آیا کہ جو سوال یہ آیا تھا ای جواب اس زمن میں آیا کہ سوال یہ آیا تھا کہ ایک عورت کوئی مزار پر جانے سے منع کرتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے کہ صاحب مزار میں نے میرے خواب میں مجھے فرمایا کہ میرے مزار پر آؤ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جن بزرگوں نے زندگی بھر بے پردگی سے بچے اور بے پردگی سے بچنے کی دعوت دی ہے وہ ایک عورت تو کیسے کہیں گے کہ ہم آؤ میری مزار پر آؤ تو یہ نہیں ہو سکتا بلکہ آپ نے فرمایا کہ کہا یہ ہوگا کہ نہیں وہ سمجھو گی خواب ہے نا آنا تو یہ ہوتا ہے اور خواب ویسی حجت نہیں ہوتا اگر خواب میں کوئی کسی کو کہتے تو خواب تھوڑی حجت ہو جائے گا کہ خواب میں جو کہا ہے وہ کرنا ہی پڑے گا تو جو حکم شریعت تھا وہ امیر اہل سنت نے بیان کیا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات بیان کیے تو جو بھی اس طرح اسلامی بھائی بھی اگر کوئی ایسا انہوں نے قافلہ بنا لیا ہے جس میں وہ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو زیارت کے نام پر یا مزار شریف اور حاضری کے نام پر لے جا رہے ہیں تو مدری التیجہ یہی ہے نہ لے جائیں اور شریعت نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے بغداد معلّہ شریف جو جا رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر جو آپ نے شاہ فرمایا ایک بہت بڑی تعداد ہے نا جن کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بغداد شریف جانا اور عراق مقدس جانا یا دیگر ملکوں میں جانا تو یہ بہت بڑی بات ہے چلو ہم یہیں ہو آتے ہیں اچھا پھر ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے اگرچہ محدود ہے مگر ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں پکنک کے لیے جانا ہے ویکینڈ بنانے کے لیے جانا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کا چل پڑتے ہیں تو پھر وہ واقعی وہی والی بات جو قبلہ نے ارشاد فرمائی کہ مسلق امام احمد رضا خان تو یہ ارشاد فرماتا ہے شریعت کا حکم یہ ہے مگر ہم مسلق امام احمد رضا سے وابستہ ہوتے ہوئے ان امور کو سر انجام دیتے جو حکم شریعت کی منافی ہے تو اور پھر ہم اس کو عبادت جانے اس کو ہم نیکی جانے اس کو ہم جناب کہ یہ خوشی کا موقع تو یہ تو کسی طرح بھی انصب نہ ہو آپ نے یعنی کہ جو اس طرح نکلتی ہے صاحب مزار خود اس پر لانت کر رہے ہوتا ہو گیا کمال ہو گیا کتنا مطلب جس کی مزار پہ جا رہی ہے یہ حضرت کی عبادت سے آپ نے ثابت کیا ہے یہی امیر میں فرمایا یہ واقعی ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے فرشتوں کی لانت کا صاحب مزار کا بھی فرمایا میں مجھے جو یاد پڑتا میں نے جو سنا تھا کی کہ میرا سوال یہ ہے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے اور جادو کب سے ایجاد ہوا جی مفتی صاحب آ, جادو دیکھیں نفس جادو ایک چیز علم ہوتا ہے تو علم کے اعتبار سے تو اس کی حقیقت موجود ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے پہلے ہی پارے کے اندر جہاں سیدنا سلیمان علی نبینا و علیط اسلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے وہیں ہاروت ماروت جو فرشتے تھے ان کا تذکرہ بھی موجود ہے اور بابل کے اندر جو جادو کا رواج تھا اس کا تذکرہ بھی موجود ہے تو ایک جو جادو کا علم ہے وہ تو موجود ہے اس کا تو اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے کہ جادو ہوتا ہے اور وہ اثر بھی کرتا ہے بندے کے اوپر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم پر بھی یہود نے جو ہے وہ جادو کروایا اس کا تذکرہ بخاری شریف مسلم شریف جیسی مستند کتابوں کے اندر موجود ہے اور سورہ فلک اور سور ناز بھی نازل اسی لیے ہوئی ہے لیکن تو ایک ہی علم ہونا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کرنا درست ہو جائے گا یوں تو کفری کلمات کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے فرض ہے اس کے اوپر کلمات کا علم حاصل کرے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو استعمال کرے گا نا باللہ کو کفری کلمات بکے گا تو جادو کرنے کی جادو کا عمل کرنے کی یہ شرعین اجازت نہیں ہے جہاں تک رہا ایجاد ہونے کا معاملہ تو اس کا تذکرہ یہ قدیم سے ملتا ہوا آ رہا ہے اور قرآن پاک کے اندر یہ بابل کے اندر جو جادو تھا اس کا تذکرہ موجود ہے تو یہ قدیم سے حضرت اسلمان علی نبینا نب علیہ اسلام کے زمانے کے درس اس کا روج ہوا اور اس سے بھی پہلے حضرت سیدنا الموسا علی نبینا نب علیہ السلاط اسلام کا تذکرہ موجود ہے کہ جادوگروں سے باقاعدہ آپ کا مقابلہ ہوا تو اس زمانے کے اندر بھی جادو یہ موجود تھا مجھے مفتی صاحب سے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ اجتماعی دعا کے اندر ایک اسلامی بائی کا انداز کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ہر دعا جو مختلف قسم کی دعائے اجتماعی طور پر کی جاتی ہے تو ہر دعا میں آمین کے ساتھ صد اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں جیسے کہ آمین صدی اللہ علیہ وسلم تو یہ درست ہے طریقہ اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے جی مفتی صاحب جی بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے خود ایک دعا ہے تو اور درود پاک جتنا پڑھا جائے گا اتنا ہی اچھا ہے تو اگر وہ امین کے بعد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے ہیں تو اس میں کو کوئی حرج نہیں ہے آج ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے نوٹ کی ہوگی سب مدنی منا جو تھا جی اس سے امیر نے نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سید عبید رضا تاری تو امیر فرمایا کہ اعلی حضرت اگر ہوتے مطلب یہ اعلی حضرت تو اعلی حضرت یہ نام تو آپ کو نہ رکھنے دیتے کیونکہ عبید یہ عبد کی تصویر ہے تو سید ہے اور اعلیٰ حضرت جیسے کہ عبید رضا یعنی کہ رضا کا ادنا گلام تو سید ہو کر رضا کا ادنا غلام <تصفح> تو تمہیں اعلیٰ تو یہ نام نہ رکھنے دیتے میں <تصفح> دیکھتا یہ کہاں سے شروع کیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے لیے اور حضرت حضر کی محبت کی بات کی نا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ بہت منفرد انداز ہے اتنی باریک بینی کے ساتھ مجھے بہت, بہت مزہ آیا مطلب صاحب کیا فرماتے ہیں رضا بھی حضرت ناپسندی فرماتے اور عبد رضا بھی وہ یہ تعلیمات ہی اعلی حضرت امام علیہ سنت کی ہے نام کے حوالے سے بھی اعلی حضرت آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالی یہ تربیت فرماتے ہوئے آئے ہیں کہ جو نام رکھنے چاہیے اس میں ان چیزوں کی احتیاط بہت زیادہ ہونی چاہیے تو اب وہ چونکہ عبید رضا جو ہمارے یہاں نام رکھا گیا اس میں بالکل واضح ہے کہ ہمارے یہاں جب نام رکھا جاتا ہے تو اس میں امام اہل سنت ہی کی طرف نسبت ہوتی ہے کیونکہ یہ نام قدیم نہیں ہے جدید ہیں معروف ہمارے ماحول میں یا اہل سنت کے درمیان معروف ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نسبت اعلیٰ حضرت کی طرف ہی کر رہا ہے تو اب وہ سید کے لیے امام علیہ سنت واقعی اس طرح کبھی بلکہ آپ کی عجزی تو اپنی جگہ پر کسی کے لیے بھی نا پسند فرماتے لیکن سادات کے حوالے سے اگر یہ بات اللہ اللہ تو واقعی جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں اور جو آپ کی سیرت ہے ایک واقعہ لکھایا لکھایا لکھایا لکھا ہے سیرت کے اندر کہ سید ایوب علی رحمتہ اللہ تعالی یہ اور ان کے بھائی کنات علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ عالت کے پاس رہتے تھے پڑھتے تھے تو ایک اور صاحب تھے جو ان کے ساتھ تھے تو ایک مرتبہ دوران گفتگو وہ زور زور سے پکارنے لگے کنات علی کنات علی تو یہ سید صاحب تھے جو سید کنات علی صاحب تھے تو حضرت نے ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے کبھی تم نے سنا ہے میں نے اس طریقے سے ان کو بلایا آداد کو کیا اس طریقے سے بلاتے ہیں ایک بڑے شرمندہ ہوئے اور آلات نے اس پہ بونی پھر شفقت کی اوپر فرمایا جائے اور آئندہ احتیاط کی اللہ تو یہ تعلیمات امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ میرے سنت نے اتنا پیارا نکتا یہ بیان فرمایا ماشاو ماشاو بات ہے. کیا بات ہے ایک اچھا درس, درس اس سے گیا بہت اچھا درس علی الحبیب اللہ علیہ درسبیب یہ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہے اور مدنی مذاکرے کے مدری مہک پاتے رہیں اس کے رسول بھی ہے اس کے صحابہ بھی ہے اس کے اہل بیت بھی ہے اس کے اولیا بھی ہے اور اس کے کرام بھی ہے اس کے علماء بھی ہے یعنی yani بہت پیارا انداز ہے یہ مدری کرے گا اچھا اب جی کال رہے چلے جی میرا سوال ہے کہ گھر میں جو کام چیز ہوتے ہیں جب شہید ہو جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے جی گھر میں قرآن قریب جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے اس میں بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ خود سمندر کے اندر جا کے ٹھنڈا کروا سکتے ہیں تو کسی بوری وغیرہ کے اندر اس کو رکھ کے بیس سمندر کے اندر اس طرح نے فرمایا ہے کہ ٹھنڈا کروائیں کہ اس میں بھاری پتھر سائڈوں پہ رکھ لیں اور اس میں سوراخ کر لیں تاکہ پانی اندر چلا جائے اور وہ بوری سمندر کے اندر بیچ میں چلے جائے اگر یہ کر سکتے ہیں آپ تو اچھی بات ہے ورنہ یہ کہ اگر آپ کے گھر میں یا کسی ایسے مقام پر جگہ موجود ہے کہ جس میں آپ قبر بنا کر اس یعنی گلا کھود کے اس میں آپ اسے رکھ دیں اور اس کے اوپر تختے لگا دیں تو کچھ عرصے کے بعد اور وہاں پہ آپ کے قدم وغیرہ نہیں پڑنے چاہیے اگر ایسا ادب ہو سکتا ہے تو اس میں رکھ دیں تاکہ وہ اندر ہی اندر زمین جو ہوگی ان کو اپنے جذب کر لے گی یہ بھی نہیں کر سکتے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس تحفظ اوراق کے تحت بھی اور دیگر بھی اہل سنت کے ذریعے جو ہے وہ باکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں تھیلے وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ اس کے اندر ڈال دیں کال دیں ابار غلامی حسین اباری ہند گجرات بڑوڈا سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی محک بہت بہت ہی پیارا ہے اور کافی مدنی مذاکرے کے تعلق سے اس کے اندر بھی جو ہے دلچسپ باتیں اس کی رپورٹ کی جاتی ہیں اور ایک ذہن سازی ذہن شازی کی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ مدنی مذاکرات دیکھنے کی ایک رغبت ملتی ہے اس سے تو جو سوال چلا کہ اسلامی بہن کو جو ہے پر نہیں جانا چاہیے ماشاءاللہ اس کے بارے میں بھی مدنی فل ملے سوال یہ ہے کہ اسلامی بہن برقع کے ساتھ بھی با پردہ ہو کر بھی نہیں جا سکتی کیونکہ بعض اوقات اسلامی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم تو پردے میں ہو کر جائیں گے تو اس میں کیا حاج ہے برقی عورت کو ہی جانے کی اجازت نہیں ہے چاہے باپردہ ہو یا بے پردہ ہو. بے پردگی کے ساتھ تو ویسے ہی مطلب یوں نکلنے کی اجازت نہیں ہے لیکن مزار شریف پر عورت ہی کو جانے کی اجازت نہیں ہے چاہے وہ با پردہ کہے یا بے پردہ کہے تو بے, بے, بے پردگی کرے گی تو بے پردگی ایک الگ جرم ہے اور مزار شریف پر جانے کی با پردا پردے میں بھی اجازت نہیں ہے یہی ہے موتی صاحب جی جی اچھا اب ایک اہم ترین سلسلہ چلا میرے گانے والے کی جو ہم نے ویڈیو دکھائی گٹکے والی بےچارے کو کینسر ہو گئے اللہ کریم اس کو شفا تھا اس پر پھر ماشاءاللہ میرے سنت نے جو مدنی پھول دیے کہ ایک تو نے ویڈیو دیکھ لی اور ہو گیا لیکن یہ تھا کہ بھائی یہ آپ نے بھی کچھ امیر سنت کو لکھی یہ آنا ہے تو کیسے آئے گا تو پھر اس کے گھر پہ رابطہ اس کی اجازت یعنی یہاں میں مدنی چینل کی بھی خصوصیت بیان کروں گا مفتی صاحب جب اس طرح کی کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو یہ پہلو ہمارے پیش نظر رہتا ہے کہ آیا یہ دکھانا اس میں ایک مسلمان کی اور اس کے خاندان کی عزت کا اس کے اس کی عزت کے تحفظ کا اس کی دل آزاری کا یہ کہیں سبب تو نہیں بنے گا تو جب تک ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی اور شریعت اجازت کیسے دے گی جب تک کہ وہ ہمیں اجازت نہیں دے گا نا کہ بھائی اس کی اجازت ہے اور اس نے خود ہی مطلب چیز سے عبرت کے لیے ایک چیز اس ڈکلیئر کرنے کا کہا ہوا ہے تو یہاں میں یہی ضرورت کروں گا کہ جو لوگ اس طرح لوگوں کی کمزوریاں بلا اجازت شرعی میڈیا پر لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی سبق کی بات ہے کہ بلا اجازت شرعی کسی کی کمزوری کو کسی کے ایب کو یا کسی کے ایسے معاملات کو جس کو پسند نہیں کرے گا کہ میری یہ بات لوگوں کو پتہ چلے تو اس کو لانا اس کے لیے شریعت کی اجازت ضروری ہے اگر شریعت اجازت دی دیتی دی تو یہ نہیں لا سکتے اور خود سے فیصلہ کرنے کے بجائے باقاعدہ اس کی شرح رہنمائی لینی چاہیے کہ یہ ہم کریں یا نہ کریں البتہ جب یہ ویڈیو چلی تو اس کے بعد پھر جو گٹکے چھوڑنے کے حوالے سے جو پیغام آتا ہے یہ ایک اپنی خصوصیت ہے گٹکے چھوڑنے کے حوالے سے سپاری چھوڑنے کے حوالے سے سگریٹ کی عادتوں سے بھی اللہ کرے گا لوگوں کو نجات نصیب ہو جائے تو یہ بھی ایک دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کا بڑا مطلب پیارا ہے انداز ہے کہ اس طرح کی جو یہ معاشرتی خرابی ہے یہ ایک اخلاقی خرابی ہے گٹکا کھانا سگریٹ پینا یہ ایک اخلاقی برائی ہے جو کسی مطلب نارملی طور پر کوئی معزز دینی کے آگے بندہ یہ نہیں کرتا کوئی اہم یا کوئی معزز شخص ہو عزت والا شخص ہو جس کی آپ عزت کرتے ہوں تو اس کے آگے آپ قطراتے ہیں تو الحمدللہ للہ آج اس پر مدری مذاکرے میں بھی ٹھیک ٹھاک کلام ہوا پھر ماشاء اللہ ان کے لیے دعائیں ہوئی اور پھر ان سے نیتیں ہوئیں اور ماشاء اللہ وہ فیملی اتاری بنی اور یہ سارے فوائد ہمیں نظر آئے ماشاء اللہ معاشرتی طور پر یہ جو پان گٹکا وغیرہ کے معاملات ہیں اور جیسے دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں بھی باپا کریم نے جس طرح سے آج ذکر فرمایا تھا کہ بالکل مختلف قومیں تو باقاعدہ اس میں اس طرح سے متلاس ہی نظر آتی کہ حیرت کی باتیں میں ایک جگہ پر بیان کے لیے حاضر ہوا میرے سامنے تو میرے وہاں کے, کے پتہ چلے کہ یہاں پر کیا ایسی معاشرتی برائیاں ہیں کہ جس پر میں بدنی پھول ارض کروں تو برما یہاں پر ایریا ایسا تھا کہ بستی تھی کم و بیش پانچ ہزار کے لگ بھگ افراد ہوں گے وہاں رہنے والے کہاں یہاں سب سے زیادہ گٹکا بکتا ہے اور شاید ہی کوئی نوجوان ایسا ہو کہ جو اس میں مبتلا نہ ہو اور واقعی جو تعداد بیٹھی تھی سامنے جو دو ڈھائی تین سو افراد بیٹھے تھے تو یہ توجہ توجہ دلائی توجہ ہی تو ایک سے بڑھ کر ایک نوجوان موجود تھا مگر ان کی جسمانی ساخت اور ان کے جو موقع کے حالات تھے وہ یہ محسوس کر رہے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کیسی کیفیت میں تو پھر موزوں کی اسی ترقی کے لیے بانوڑ گٹ کا امیر اللہ سنت دعوت برخاتون علی کرسانے سے مدری پھول پھر میں نے ارض کیے مگر ایسا یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ نوجوان اس بات کو سمجھ نہیں پاتے نہ سمجھینے یا سمجھ کر بالخصوص نیک کمپنی نہ ہونے کی وجہ سے نیک صحبت نہ ہونے کی وجہ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نوجوانوں کے ساتھ مل جول رکھنے کے نتیجے میں یہ اپنے آپ کو شوقیہ اس ترکیب میں لے لیتے ہیں اور پھر برتدری جو اس پہ مبتلا ہو کر اپنی بھی تباہی اپنے خاندان کی تباہی جسمانی قلبی ذہنی نفسیاتی خاندانی معاملات نہیں رہتے آنے جانے کے قابل بھی نہیں رہتے اور منہ چپاتے پھرتے ہیں پھر ایسی جگہ جاتے نہیں ہیں کہ جہاں بہت دیر بیٹھنا پڑے گا تو میں گٹاخا نہیں, خواست نہیں, خواست ہا ہا گا نہیں بہت دیر بیٹھنا پڑے گا تو میں سگریٹ نہیں پی سکوں گا بہت دیر بیٹھنا پڑے گا تو میں پتی والے پان نہیں کھا سکوں گا یعنی یہ عادتیں انہیں کئی ایسی مقدس اور مطلب کہ معتبر اور عزت والی جگہوں پر جانے سے بھی رکاوٹ بنتی نے بڑی بات یہ ہے شاید کا ذائقہ بھی ختم ہو جاتا ہے یہ کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ ان کو محسوس نہیں ہوتا اور کئی تو وہ ہوتے ہیں جو بہت ساری چیزیں کھا ہی نہیں سکتے گرم چائے نہیں پی سکیں گے وہ منہ نہیں کھلتا اصل میں وہ زبان جو ہے نا زبان پر جو دانے ہوتے ہیں نا جو ٹیسٹ گین ختم ہو جاتے ہیں وہ گھس جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں چھالا ہو جاتا ہے تو وہ کھا نہیں سکتے اور صرف یہ منہ کا ہی معاملہ نہیں ہے کیونکہ میڈیسن سے میری وابستگی ہے میدا سے تباہ ہو جاتا ہے طاقت اس سے ختم ہو جاتی ہے مردانگی پر اس کا زبردست اثر مرتب ہوتا ہے ذہنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفخود ہو جاتی ہیں انسان کی میموری لاس ہونے لگتی ہے اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کے ایسے نقصانات ہیں کہ جو اس وجہ سے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں مگر یہ سمجھ نہیں پاتے بےچارے اللہ سمجھ عطا کرے اور بری صحبتوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے بری عادتوں کو چھوڑنا ہی بری عاداتوں کا حق ہی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے بات سمجھ رہے ہیں بری کا حق ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے ٹھیک ہے جی کال دیں جس شخص کو اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیادت ہو جاتی ہے کیا مقام ہوتا ہے یعنی کچھ بتا دیں گے رہنمائی کرا دیں بہت, بہت بہت بہت بڑی سعادت کی بات ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی خواب میں آ کر اپنا جلوہ دکھا دیں یقیناً یہ ایک مسلمان کی بہت بڑی معراج ہے کہ اسے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور وہ مبارک بات کا مستحق ہے اب ہونا کم از کم یہ ضرور چاہیے کہ جن آنکھوں سے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور جو مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس پر کرم فرمایا اب اس شکرانے میں وہ اپنے وجود کو اس پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں یہ اگرور کریں کیا عجب کہ آپ کا یہ شکر ادا کرنا آپ پر مزید زیارتوں کا دروہ دا کھول دیں مزید برکتیں نظر آئیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھول دیں میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات نگالے چاہتا جو ایک پاس کہتا ہے تو پرام کا چھوڑ نماز کو اور پرام کا اسم تلق کیا حوال ہے سوال نہیں سمجھ میں آیا یہ کہہ رہے ہیں باپ کہتا ہے کہ تو نماز کو چھوڑو دکان پہ کام کر आ, کام کاج پر کر تو نماز کو چھوڑ تو کام کاج پر دھیان دے کیا ایسے को? میں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ باپ کا اس طرح کہنا بہت خطرناک ہے اگر تو ناوز باللہ ویسے تو یہاں پر ہم پہلو اچھا ہی تلاش کریں گے اگر نماز کی وہ فرضیت کا انکار کرتا ہے تو تو ناوز باللہ کفر ہو جائے گا لیکن اس مقام پہ اولاد پر جو ہے وہ نہ باپ کی اعداد واجب ہے اور نہ اس کے اوپر نماز چھوڑنا جائز بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے گا اور جماعت اس پر واجب ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھے گا اگرچہ کہ والد اس کو منع کریں کال دیں میرا نام سجاد احمد ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے کہ موسیقی کے بارے میں موسیقی کے بارے میں شریک کیا کہتی ہے موسلم کہتے ہیں جی موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے موسیقی تو مطلب جن کی روح میں گندگی ہوتی ہے نا جو, جو بالکل وہ گندی سوچوں والے ہوتے ہیں مطلب کہ موسیقی تو ان کی روح کی غذا ہوتی ہوگی ایک مسلمان کی اور ایک نیک مسلمان کی ایک اچھے مسلمان کی روح کی غذا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے اللہ بھی ذکر اللہ تتماً القلوب کہ بے شک دلوں کا اطمینان یہ اللہ تعالی کے ذکر میں موسیقی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے مسلمان نارملی موسیقی کو غلط ہی سمجھتا ہے موسیقی کو کبھی اچھا نہیں سمجھتا کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر مسجد میں کسی کے موبائل میں میوزیکل ٹین بجتی ہے تو ساری مسجد میں ہلچل مچ جاتی ہے یار یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے تو بھئی مسجد میں میوزک موس, بجانا تو میوزک کو مسلمان اب بھی غلط سمجھتے ہیں اور یہ کہ مس ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس کو طرح طرح کے انداز پہ لے رہے ہوتے ہیں تو موسیقی سے بچے کہ یہ تباہ کن ہے یہ مطلب دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بربادی ہے اللہ بچا کر رکھے تو جو جو موسیقی جنہوں نے سنی ہے تو ان کو چاہیے کہ موسیقی سے توبہ کریں یعنی میوزک سے توبہ کریں کہ میوزک نہ سنے اور سچی توبہ کر کے ناچ سنیں تلاوت سنے اس طرح اچھی اچھی باتیں سنیں اپنے کانوں کو گناہوں سے بچانے کی پکی نیت کر لیجئے اس کے لیے گانے بازوں کی ہوناکیاں یا میرے سنت کا رسالہ ہے اسے بھی آپ حاصل کریں اس میں بھی موسیقی اور گانے بازوں سے متعلق میٹر موجود ہے کال لینے میں نتیمت اسلام آباد سے حل کر رہا ہوں اسلامی بھائی ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ ان کی ٹانگوں میں سانی ہیں ہے یعنی جب وہ چلتا ہے تو پاؤں کی جو انگلیاں ان کے اوپر وزن ڈال کے چلتا ہے جب ایڑیاں نکل گیا ہے تو اس کی گر جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کی اپیل ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو شفا کا مل بلیک و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت دے تو درستی دے اس کی ٹانگ کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ حل فرمائے اور اس بچے کو اس کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے اللہ کریم سارے مریضوں کو شفاطہ فرمائے آج شب جمعہ ہے اور آج کی رات بھی وہ رات ہے جس میں دعا قبول ہوتی یعنی جمعے کی شب جمعہ یعنی جمعہ رات کی رات تو یہ بھی دعا قبولیت کی رات ہے دعا کی قبولیت کی اللہ کریم آپ کی اور ہم سب کی بے حصہ مغفرت بھی کرے ہم سب کے دکھ درد اور پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرمائے اللہ تعالی ہمارے الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دے اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے کل ایک بار پھر انشاءاللہ اللہ مدری مذاکرے کے مدری مہک مدری مذاکرے کے بعد لے کر حاضر ہونے کی نیت ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد